بہت شکریہ اور اتنی زیادہ ہمیں اپنے دین اسلام کے بارے میں انفارمیشن آپ لوگوں نے دیا جو ہمیں پہلے واقع بالکل ایک مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہمیں دین باتوں کا علم نہیں تھا وہ آپ کے قرآن ٹی وی کے چینلز نے ہمیں بہت کچھ بہت کچھ بتایا اور سمجھایا الحمد اس کے لیے آپ کے پورے ٹیم کا بہت بہت شکریہ جو آپ اسلام کی اپنے دین کی خدمت کر رہے ہیں بہت شکریہ دعا کیا کریں اللہ قبول فرمائے سے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 شکاگو سے علی امریکہ شکاگو سے بات کر رہے ہیں جی علی صاحب فرمائیے جی سلام یہ ہے کہ یہ لوگ جو سلام بھیجتے ہیں کھڑے ہو کر جس طرح اور ہیرو لائک ہر نماز میں نک نماز میں سلام بھیجتے ہیں یہ کا طریقہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح لوگ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ نہیں صحیح کیونکہ ان لوگوں کا اقلیت یہ ہے جو لوگ بھیجتے ہیں کہ آپ صلاح وہاں پر ہوتے ہیں Hmm. اور وہ سلام میرے ہوتے ہیں جو کچھ بھی ہوتا ہے لیکن ایک دوسرا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے غالب فرما چکے ہیں تو جو کہ اگر عام انسانوں کی طرح بے شک ان کا روپیہ بہت زیادہ ہے hmm. لیکن وہ تو عام انسان نہیں ہے hmm. وہ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں یا کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ عام انسان آپ کو لگتا ہے وہ عام انسان ہے نہیں میں یہ نہیں کہا میں یہ نہیں کہہ لیکن ہے تو وہ انسان نا مطلب جو ہے کہ وہ مطلب انسانوں میں سب سے سب سے بہترین انسان اور سب کو شکل ہمارے آخری میں بھی ہے ہر چیز لیکن میرا مقصد یہ ہے کیا یہ طریقہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے وہ انسان تو ڈیفینیٹلی بالکل ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہے السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں بات کر رہی ہوں اچھا ہاں ملی تھی نا ہاں جی یہ میں نے سوال میرا رہ گئے تھے کہ نماز پڑھتے ہوئے میں رقط بھول جاتی ہوں کہ میں نے کتنی پڑھی ہیں اچھا میں دوبارہ ایک رکت ادا کر کے سجدہ صاحب کر لیتی ہوں اچھا اور دوسرا سوال یہ جمعہ الوداع والے دن کہتے ہیں کہ صبح دس بجے سے پہلے آپ تمام نمازوں کے پانچوں کے فرض ان سے قدا کر لیں تو آپ کی ساری عمر کی نمازیں قدا ہو جاتی ہیں اچھا ہیلو اور پلیز میرے دوست ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں اس فارمولے کے حوالے سے بھی ضرور آپ کو بتائیں گے کہ فارمولا ٹھیک ہے یا نہیں ہے مفتی صاحب تراوی کی بدت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جی ہاں دیکھیں پہلے ایک بات یاد رکھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے خیل ہے قول ہے یہ ہمارے لیے حجت ہے اور پھر حضور علیہ السلام نے کسی بات کے بارے میں فرمایا تاکید سے فرمایا ایک بار فرمایا حکم دے کے فرمایا یا کسی عمل کو کیا ایک بار کیا مسلسل کیا کئی بار کیا تو ان تمام کی حیثیتیں ہیں صحیح. حضور علیہ السلام نے تین مرتبہ تین دن تک تراوی کی جماعت مسجد نے پڑھی تو وہ بکت ہوئی ہی نہیں جماعت پڑھی جی. پھر اس کے بعد آپ نے خود نہیں پڑھی گھر میں پڑھی اس لیے آپ نے خود فرمایا کہ امت مشقت نے پڑ جائے گی جی. سنت مقدہ ہے اس کی جماعت سنت مقدہ بھی نہیں ہے بلکہ علل کفایا ہے یعنی بعض نے پڑھی تو تمام کے اوپر سے وہ سنت ادا ہو گئی جو نبی کریم علیہ السلام نے کی تھی اچھا مشخص ان مانوں میں فرمایا جی ہاں فرق جائے جی ہاں ایک چیز جس قدر امت پہ ڈالنی ہے اسی قدر رہے اچھا یہ معاملہ اور نازک نہیں ہو گیا اگر اس طرح اس کو دیکھا جائے کیا مطلب اس طرح تو اور نازک ہو گیا کہ آخر علیہ السلام نے تین دن جماعت کے ساتھ نماز ادا فرمائی اور اس انداز سے بدت تو نہ ہوئی آخر سلاط وسلام نے خود حضور کے ظاہری دور مبارک میں بھی ہو گیا آسف مطلب اہمیت بڑھ گئی کی اہمیت کی بڑھ گئی اچھا پھر اس کے بعد جو ہے سرکار نے منع فرما دیا اب نہیں فرمایا آپ نے اپنی ادائیگی موقف فرمائی جماعت کے ساتھ اس کے بعد پھر شروع ہو گئی جی ہاں پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں حضرت ابو بکر کے دور میں بھی نہیں انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کا رجحان کم ہو رہا ہے مسجد بیران ہو رہی ہے تو انہوں نے ایک اچھی سوچ کے تحت اس عمل کا آغاز کیا مفتی صاحب نے بذا فرمائی کے کسی نئے کام کو کسی بات کو شروع کرتے ہوئے کیا چیز پیش نظر ہوتی ہے تو اس میں ضرورت کی بھی وضاحت کی بدرت ہسنا کی بھی وضاحت کی پھر بدرت مباحہ کی بھی وضاحت کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل چونکہ ایک اچھی سوچ اور نیک نیتی پر مبنی تھا اور اس کی نظیر نبی کریم علیہ السلام سے تین دن تک کی تو ملتی ہی تھی جماعت کی پھر دوسرا یہ کہ سارے صحابہ نے ابھی بنقاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز تراوی ادا کی صحیح مفتی صاحب قرآن مجید سرکار دو عالم سلطی وسلم کے قلب اثر پر نازل ہوا مجید. اور اقراب عصم ربک الزی خلق یہ آغاز تھا قرآن مجید جمع کب کیا گیا اور یہ ترتیب جو ہمارے سامنے ہے الحمد سے شروع ہو رہا ہے اور ون ناز پہ ختم ہو رہا ہے یہ ترتیب کب لیکن یہ ترتیب تو سنت ہی ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آیتیں نازل ہوتی تھی نا تو آپ صحابہ کرام سے فرماتے تھے اس آیت کو فلاں آیت کے بعد لکھ لو اچھا اس کو فلاں مقام پہ رکھ دو اچھا تو قرآن جو ہے جو موجودہ ترتیب میں ہے یہ ترتیب خود سنت رسول سے ثابت ہے صحیح پورے اس قرآن مجید کی جی ہاں پورے قرآن کی جی اسی زمانے میں نبی کریم نے اس کی ترتیب تو دے دی تھی جی لیکن جی جی یہ مرتب شدہ ایک مجموعہ اس زمانے میں نہیں تھا جیسے ہمارا قرآن پہ گفت ہوئی تھے مفتی صاحب نے تفصیلی بیان فرمایا تھا کہ وہ اونٹ کی ہڈیوں پہ لکھا ہوا ہے پتوں پہ لکھا ہوا ہے لکڑیوں پہ لکھا ہوا ہے پتھروں پہ لکھا ہوا تھا مم. پھر یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کے زمانے میں مسیلم کذاب کا فتنہ نمدار ہوا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس میں کثیر جو حفاظ صحابہ کرام تھے وہ شہید ہوئے تو یہ خوف پیدا ہوا کہ اگر اسی کثرت کے ساتھ صاحب کے جو حفاظ صحابہ ہیں وہ شہید ہوتے رہے تو شاید بعد میں قرآن کی حفاظت جو ہمارے ایک ذمہ ہے ایک تو اللہ کا ذمہ ہے ہی ہے جو ہم پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس میں کوتاہی کے مرتکب نہ ہو جائیں تو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن پاک کو جمع کیا جائے لہذا حضرت عمر حضط ابر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کے درمیان یہی تنازع ہوا تھا کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں صحیح عمر فاروق زور دے رہے تھے کہ کرنا چاہیے اب وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس کو منع کر رہے تھے لیکن وہ وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دل میں بھی چیز راسی ہو گئی منجانی بلّا کہ واقعی یہ بات بالکل مناسب ہے ایک کام اگر نبی کریم نے نہیں کیا لیکن اب اس کی ضرورت متحقق ہو چکی ہے تو ہم ضرورت کا لحاظ کرتے ہوئے اس فیل کا کر لینا چاہیے صحیح پھر زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ زید کو بلایا گیا اور وہ چونکہ لغت قریش کے ماہر تھے صحیح تو وہ زیادہ بہتر سمجھتے تھے کہ قرآن کی لغت کو اور دیگر وہ جمع بھی کافی انہوں نے قرآن کیا ہوا تھا دي دي دي اور حافظ قرآن بھی تھے تو یہ بھاری ذمہ داری ان پر ڈالی گئی اور ان کا بھی یہی کال ہے کہ میں نے اول انکار کیا کہ یہ جو کام نبی کریم نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں صحیح. لیکن پھر اللہ نے کام لینا تھا हم. تو یہ ان کے قلب میں بھی یہ بات ڈال دی گئی الہام ہوئی کہ واقعی یہ بات بالکل مناسب صحابہ کرام کا اختلاف تو اس انداز کا اختلاف تھا بھی نہیں جس کو ہم اختلاف سمجھا کرتے ہیں اور جیسے ہم اختلافات ایک دوسرے سے پال لیا کرتے ہیں وہ تو ایک پازیٹیو ایک دوسرے سے ایک مذاکرے کی صورت میں گفتگو نہیں تھی مخالفت نہیں خاصمت نہیں تھی, تھی, نہیں تھی صحیح, صحیح اچھا یہ جو مفتی صاحب نے وضاحت فرمائی یہاں پہ بالکل واضح ہو گیا میری بات میں کہ یہ بے بات آپ کہہ رہے تھے کہ ہر نئی چیز جو ہے وہ گمراہی کیسے ہو سکے اس پر میں چاہتا ہوں تفصیل سے بات کوئی ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم سر وعلیکم السلام بھائی کیا حال ہے الحمدللہ للہ سر میں کرم کو سلام کہنا وعلیکم السلام اچھا سر سوال میرا یہ ہے سوال کرنے والا تو نہیں ہے لیکن رات سے سوال کر رہا ہوں انہی سے سلاح ہوگی سوال پوچھ کے اچھا سوال میرا یہ ہے ایک مولوی صاحب تھے ہمارے علاقے میں اچھا اس نے بچے کے ساتھ غلط کاری کی اچھا لیکن اس وقت وہ بھاگ گیا لیکن اس کے بعد ہے نا محلے والوں نے پکڑ کر پنچایت میں لیا اور اس نے معافی مانگی میں نے یہ غلط کام کیا لیکن اب وہ عامہ صاحب ہیں معامد بھی کرواتے ہیں نمازیں پڑھواتے ہیں پوچھنا یہ تھا اب اس سے ان کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی اچھا ٹھیک ہے نہیں بالکل آپ نے بہت اہم سوال کیا بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال ہمارے ساتھ اور ہے السلام علیکم ہلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ڈاکٹر بات کر رہا ہوں لندن سے جی کیسے آپ ٹھیک ہے ایک بات آپ आपको बहुत آپ کا بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا بہت اچھی انفارمیشن ہمیں مل رہی ہے میں نے ایک کوشچن یہ کرنا تھا کہ ہم لوگ یہاں پہ روزے کے ساتھ ہوتے ہیں ابھی تو یہ ہے کہ پیشنٹ ہوتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پیشنٹ اگزامن کرنا پڑتا ہے یا یہ کہ تو اس وجہ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا روزے پہ کوئی ایسا فرق تو نہیں پڑتا کہ اگر پیشنٹ ہم جیسے چیک کر رہے ہیں या فیمل پیشنٹ ہے یا اگر کوئی نیپٹ پوچھنا تھا کہ اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا روزانہ پیشنٹ کو ایگزامن کرنے کی بات کر رہے ہیں نا یہ پیشنٹ کو ایگزامن کرنے کی بات کر رہے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لندن میں آپ کو پتا کہ یہاں جو سچویشن ہے تو وہ کبھی پیشنٹ ننجاتی ہی ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ پوچھنا رہا تھا کہ اس سے کوئی روزے پہ فرق تو نہیں پڑتا ٹھیک ہے بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا جی مفتی صاحب صاحب کلام میں اختلاف بھی اس حوالے سے ہوا وہاں سے آپ نے بہت اچھے بات کہی کہ اسے مخالفت نہیں کہیں گے کہ اختلاف رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے تو یہ بدت کہیں گے اس سے یہاں ہاں بدعت بدت کہیں گے یعنی وہ جو کلو بد عتی دلالہ کا جو حکم ہے وہاں پر یہ موجود ہے کہ ہر بدت گمرائی ہے وہ بدت جو بری بدت ہو ارتداد کی بدعت تھی جھوٹے نبوت کے دعوے کی بدت تھی اور یہ بدعت جس کا مفتی صاحب نے ذکر کیا قرآن حکیم کو جمع کر دینا ایک جگہ پہ یہ ہسنا تھی اس سے امت کو فائدہ ہوا پران حکیم ہر ایک کو بآسانی آج مل رہا ہے پھر اس کے بعد اس پر نقاط لگنا پھر اس کے اس کے بعد ہوا یعنی اگر بعض لوگ چونکہ بدعت کی تاریخ میں کچھ اور اقوال بھی ہیں اگر یہ قول بھی لے لیے جائے کہ قرون ثلاثہ میں جو بھی نیا عمل پیدا ہوا ہم اس کو بدعت نہیں کہیں گے بعض ہی کہتے ہیں हुم. تین زمانوں میں سرکار کا زمانہ پھر صحابہ پھر تابعین کا हुم. تو قرآن کے اعراب تو اس کے بہت بعد لگے جی جاج بن یوسف نے کرنا چاہ رہا تھا کہ صاحب کرام کے دور تک تو ٹھیک ہے کہ سرکار کا خود بھی فرمان ہے یہ ستاروں کی, کی مانند ہے اس کے بعد اس کا فیصلہ کون کرے گا وہ ذمہ دار لوگ کون کون ہیں اس حوالے سے بات کریں گے ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں شیق سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے جی بات یہ کہ جیسے کچھ آیات ہوتی ہیں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں اور لگتا ہے کہ ہمارے پاس یعنی آج کے دن کو بلائیں یا شاعتی نہیں آئیں گے हुँ. لیکن کچھ عورتوں کے ایسے آیام آتے ہیں کہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہم لوگ हुँ. تو ان دنوں میں خطرہ ہوتا ہے کہ کچھ کوئی بلائیں حملہ نہ کر دیں ہمارے بچوں پہ جیسے میں پڑھتی رہتی ہوں اپنے بچوں پہ کوئی پھونکتی رہتی ہوں हुँ. تو اس کے بارے میں کوئی ہو کہ بات میں بھی ہم لوگ تسلی ہوتے بچوں ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا مفتی صاحب کون صاحب کرام کے بعد ہم پھر بدعت کو کیسے دیکھیں گے دیکھیں کرام کے دور سے ہی اس پہلی بات تو اس بات کو تسلیم کر لینا پڑے گا کہ صحابہ کے دور میں بھی جو بھی نیا کام پیدا ہوا وہ بدعت ضرور ہے اور اس کی دلیل یہی ہے کہ اگر یہ بدعت نہ ہوتا تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق کے درمیان یہ جو ایک اختلاف رائقہ کا معاملہ پیدا ہوا وہ کبھی پیدا نہ ہوتا ٹھیک ہے ان کا ذہن بھی یہی تھا کہ نبی کریم نے جو کام کیا ہے وہی کرنا چاہیے پہلی بات تو یہ کنفرم ہوئی دوسری بات یہ کہ جب آگے یقینی سے بات ہے کہ جو ہم ضروریات کی بات کر رہے ہیں وہ وہی پہچان سکتا ہے کہ جس کو ان ضروریات کے بارے میں وسیع علم ہو اور وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ ضرورت کو ضرورت قرار دے سکتا ہو हुँ. لہذا ہر دور میں پھر مشتحدین علماء اعظام جو فقہ اعظام ہیں ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ عوام اگر کوئی عمل کر رہی ہے نیا کام ان میں رائج ہو گیا تو پھر وہ اس کا اینالائز کرتے تھے کہ دیکھتے تھے کہ یہ تنزیہ کرنے کے بعد کہ یہ کس درجے میں ہے حرام میں ہے مکرو میں ہے واجب بدت میں آیا کس میں آیا اس کی حیثیت متعین کرنے کے بعد اگر وہ جائز امور میں ہوتا تھا تو اس کو قائم رکھتے تھے اگر جائز عمر میں نہیں ہوتا تھا تو اس کی سختی سے وہ فرما دیا کرتے تھے صحیح. مثال کے طور پہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ جن کو عمر خانی کہا جاتا ہے صحیح. عمر فاروقی نہیں آپ نے مسجدوں میں محراب کا آغاز فرمایا کسی نے منع نہیں کیا اس دور کے بعد پھر گمبد اور مینار بننے شروع ہوئے صحیح. جو آج ہمارے بعض حضرات جو ہیں وہ بدت بدعت کا بہت زیادہ نعرہ لگاتے ہیں اور بدعت کی شدید مخالفت کرتے ہیں ان کی بھی اگر آپ عبادت گاہ کو کہیں گے تو اس پہ گنبد و مینار آپ کو نظر آئے گا میں یہ سوال کرتا ہوں کہ نہ صحابہ کے دور میں نہ سرکار کے دور میں نہ تابعین کے دور میں نہ تابعین کے دور میں یہ شروع ہوا تو ہم کیوں اس کو کر رہے ہیں یہ بھی ضرورت تھی ضرورت اس بات کی تھی کہ مسجدیں ایک عام کمرے کی طرح ہوا کرتی تھیں تو لوگوں کے گھر بڑے عالیشان بننا شروع ہوئے تو وجہ امتیاز کچھ بھی نہ رہا اور پھر جو مسافر شہروں میں داخل ہوتے تھے وہ آ کر دیکھتے تھے تمام مکانک جیسے نظر آتے تھے تو ان کے لیے مسجد کی تلاش بہت مشکل ہو جاتی تھی اس ضرورت کے پیش نظر کے عظمت بیت اللہ واضح ہو جائے تو انہوں نے گمبدر مینار کی اجازت دے دی تو اس طرح بہت سارے امور جو نئے پیدا ہوئے وہ جواز کے حد تک ہیں یقیناً ہیں اور ان کا اختیار صرف مشتحدین اور علماء فوقا کو ہوگا مفتی صاحب ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ عملا تو ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی ہی مطلب عملا وہ کام کر رہے ہیں لیکن بدت کا شور بہت زیادہ مچ رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یعنی اگر ٹیبل پر ایک چیز پڑی ہے یہ دو شو پیسز ہیں فرض کریں تو میں یہ کہتا ہوں اگر مجھے یہ پسند نہیں ہے تو میں کہوں کہ یہ بدت ہے مطلب معاملہ کچھ اس طرح کا مجھے نظر آ رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے میں چاہتا ہوں ایک مختصر وقفے کے بعد اس حوالے سے کلام کیا جائے تو مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائے گا پروگرام <سلام> دیکھ رہے ہیں سحری چائم تسلیم ساوری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں جرمنی سے بات کر رہی ہوں اور میرے ایک دو سوال ہیں جی جی فرمائیے وہ یہ کہ جی میں جگنی سے بات کر رہی ہوں نام نسن جی جی فرمائیے جی زکات میں نے دینی ہے کہ وہ استفع دے دوں میرا دل ہے کہ میں اگلے سال رونا وہ میں دے سکتی ہوں اچھا دوسری بات ایک کالو عمر ساتھ اور ہے السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام سر آپ کو بہت مبارک بہت اچھا آپ کا پروگرام ہے بہت شکریہ اچھا سر میرا کہاں سے سوال کہ انسان جس وقت نماز پڑھ رہا ہوتا ہے عبادت کر رہا ہوتا ہے हुँ. اس وقت انسان کے من میں غلط خیال اور غلط مطلب وہ شیرت والی باتیں یا غلط من میں تصور آتے ہیں یا اس صورت میں انسان کو نماز توڑ دینی چاہیے دوبارہ پڑھنی چاہیے हुँ. یا نماز پڑھ کے کوئی ایسے مطلب الفاظ بولے تاکہ وہ مطلب اس کے من میں سے وہ جو غلط خیالات ہیں وہ نکل جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا آپ نکال کی اور اس پروگرام میں شامل ہوئے مفتی صاحب جو پسند ہے اسے شامل کر لیا جائے جو خود کو پسند نہیں آ رہی بدت کہہ کر نکال دیا جائے ہاں دیکھیں یہ اصلن تو عوام کا منصب نہیں ہے صحیح علماء کا منصب ہے हुँ. تو عوام میں جب یہ چیزیں پیدا ہو جائیں جہالت اس کے اندر بہت زیادہ مؤثر ہے हुँ. عام طور پہ ہر شخص جو ہے وہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ شرک ہے یہ بدعت ہے ہمارے یہاں پہ بہت ہوتا ہے हुँ. جبکہ یہ منصب عوام کا نہیں ہے قرآن حکیم کے اندر سورہ نحل کی آیت نمبر 112 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اور وہ جھوٹ مت کہاں کرو جو تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو یہ جو حلال اور حرام کے احکامات ہیں یہ منصب علماء کا منصب ہے وہ بیان کریں گے وہ بتائیں گے کیا چیز درست ہے کیا چیز غلط ہے رہا یہ مسئلہ کہ بہت ساری چیزیں آج کے دور میں رائج ہو گئی ہیں جیسا آپ نے مفتی صاحب سے بھی فرمایا تو اس کے بارے میں ایک حدیث یہ بھی ہمیں ملتی ہے مسلم شریف کے اندر ماں ر آل مسلمون حسن ان فہو عم حسن کہ جو چیز مسلمان اچھی سمجھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھی ہے ماں ر آہ المسلمہ قبی ہن عند کہ جس چیز کو مسلمان قبیح سمجھتے ہیں وہ اللہ تعالی کے نزدیک بھی قبی ہے اس حدیث کی تفصیلات تشریحات تو بہت زیادہ ہیں لیکن اس سے کوئی ایک یا دو افراد مراد نہیں ہے امت کے اجماع کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے کیونکہ حضور نے فرمایا یہ بات بھی کہ میری امت کبھی بھی اجتماعی طور پہ گمراہی پر جمع نہیں ہوگی یعنی پوری امت ایک شخص غلطی کر سکتا ہے دو شخص تو جہاں سارے صحابہ جمع ہو جائیں جہاں سارے اکابر جمع ہو جائیں جہاں سارے علماء جمع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز حق ہے درست ہے صحیح اس میں تھوڑا سا میں تھوڑی سی بات کروں گا ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ عوام جو ہے یہ بعض چیزوں کو شرک اور بدعت کہہ دیتی ہے हु. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اس پر یوں غور و تفکر کیا جائے کہ عوام کو کوئی نہ کوئی گائیڈ لائن تو دے رہا ہے نا جی تبھی تو عوام میں اتنا شعور کہاں ہے کہ وہ اعمال کے کیٹیگریز بنا سکے کہ یہ فرض میں ہے یہ واجب میں ہیں یہ شرک میں ہے یہ بدعت میں آئے گا باقاعدہ اس کو کہا جاتا ہے ذہن کو مطلب تیار کیا جاتا ہے اس چیز کے لیے اور پھر وہ بیان کیا جاتا ہے اس سے امت میں بہت زیادہ انتشار و افتراق پیدا ہوتا ہے اور آپ نے جس چیز کی طرف نشاندہی فرمائی وہ بالکل برحق ہے کہ جو مجھے پسند آئے گا جس گھر میں میں نے آنکھ کھولی ہے اس میں جو کام ہو رہا ہوگا हुँ. اسے تو میں کہوں گا صحیح ہے وہ ساری بدتیں تھی وہ سب صحیح ہیں اور جو مطلب یہ کہ میرے عقائد میں اس کو نہیں تسلیم کرتا ہوں میرے گھر والے نہیں کرتے ہیں جس میں مکتبہ فکر سے تعلق ہوں اس کو اس میں وہ چیز رائج نہیں ہے صحیح. تو میں اس کا انکار کروں گا صحیح. یہ غلط سوچ ہے مکاتب فکر کی قیود سے باہر نکل کر تھوڑی دیر کے لیے پہلے اس چیز کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ دیکھیے اکابرین اسلام کی روشنی میں دیکھیے اور اس کے بعد پھر اس کو آپ اپنے مکتب فکر کی روشنی میں بھی دیکھیے اگر موافقت پیدا ہو رہی ہے تو بہت ٹھیک بات ہے صحیح. اگر اس میں مخالفت ہے تو پھر یہ دیکھیے کہ ہمارا یہ نظریہ ہے یا یہ قول ہے یہ قرآن حدیث کے خلاف تو نہیں ہے صحیح. اگر ہے تو اس کو چھوڑنا واجب ہے صحیح. یہ بس سب سے بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے کہ جب اپنی باری آتی ہے تو سب کام جائز ہے اور جب مخالف کی کوئی باری آتی ہے تو پھر وہ بالکل تنگ نظری والا ایک پہلو نکل آتا ہے اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے چاہے وہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہو چاہے وہ آپس میں بیٹھ کر ہو لیکن ختم کر لیکن کے زر... رائے عوام کے سامنے کے ذریعے بہت سے ذہن کلیئر ہو جائیں گے مجھے امید ہے انشاءاللہ. اور ہم پرٹیکولر چیزوں کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ جو رائج ہو گئی اب تک اور اب تک رائج ہوتی جا رہی ہیں تو ان چیزوں کے حوالے سے کیا کہیں گے کونر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں یو کے سے روزانہ بات کر رہی ہوں جی فرمائیے مجھے مفتی صاحب سے دو سوال کرنے ہیں کیجیے نہیںلے <متحدث> تو میرا سلام کہیے گا مفتی صاحب کو آپ کا سلام پہنچ گیا اچھا میں نے سوال یہ کرنا تھا مطلب جو نپاکی کے دن ہوتے ہیں ان دنوں میں ہم کیا تفتی پکڑ کے دروش پڑھ سکتے ہیں مطلب قرآن پاکی کوئی آیت وغیرہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو ان دنوں میں ہم پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے تفتی پکڑ کے اور دوسری بات یہ ہے کہ مطلب سستا کر سکتے ہیں لائک ان دنوں میں جن دنوں میں مطلب لاپاس ہوتے ہیں کہہ سکتے ہیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان پہ جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں یا ایک ازمائش کے طور پہ آتی ہیں میں سمجھ گیا بالکل آپ کو بتاتے ہیں کل اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم جی کون سا جی شاہد صاحب میں لہور سے تقریباً سو کلو میٹر روزانہ سفر کرتا ہوں اور کبھی کبھی ادھر سٹے بھی کر لیتا ہوں اچھا آیا میری ادھر نماز کسر ہوگی جماعت کے ساتھ تو میں ریگولر پوری نماز پڑھتا ہوں اچھا تو اگر میں اکیلا پڑھوں آیا کسر ہوگی کہ پوری نماز پڑھوں اور دوسرا میرا ہے کہ جو جس پلاٹ نیت سے بیچنے کی نیت سے لیا ہوگا وہ بکے گا تب زکات منا کرنی ہے سال ادا کرنی ہے اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا مفتی صاحب سوالات کافی بہن نے کہا کہ بعض لوگ نیاز دیتے ہیں اور مختلف بزرگوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں غوث پاک کی نیاز یہ خاجہ صاحب کی نیاز تو یہ شران کرنا کیسا ہے یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں مختلف حرام چیزوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے ایک مقام پر فرمایا و ماں اہل بہیلی غیر اللہ اور وہ زبیحا جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا اس کی اصل میں شار نزول دیکھا جائے تو یہ تھا کہ کفار جو تھے جب وہ بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے تھے صحیح. تو لات کہہ کے کاٹتے تھے اوزا کے لیے منات کے لیے تو یہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام لے لیا جائے وہ شاید حرام ہو جائے گی تو یہ تمام تقریبا جو مسترد مفسرین ہیں انہوں نے اس کو مخصوص کر دیا ہے صرف اس جانور کے ساتھ جس پر بوقت ذبا اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے ہر چیز کے لیے یہ نہیں ہے اور ورنا ہوتا نہیں ورنا میں ارض کرتا ہوں قربانی کا جانور آتا ہے پوچھتے ہیں یہ کس کا ہے جی, جی اکرم صاحب کا یہ کس کا ہے اسلم صاحب کو کوئی بھی نہیں کہتا اللہ کا ہے اگر یہ ہی بولتے ہیں اللہ کا ہے تو شاید دوسرا رسی پکڑ کے لے جائے گا کہ اللہ کا ات تو میں لے جاتا ہوں تو اس لیے جب یہ قربانی کا جانور آپ منصوب کر رہے ہیں تو یہ حرام کیوں نہیں ہو رہا مساجد کو آپ منسوخ کرتے ہیں گھر والوں کو منسوب کرتے ہیں کسی جو کی غوجائیں جو فلاں کی غوجیں تو کیا یہ منصوب کرنے سے حرام ہو گیا हुँ. یہ غلط بالکل خیال ہے کہ کسی چیز پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہو جاتی ہے صحیح. لہذا نیاز جو ہوتی ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہی ہوتی ہے اس کا صحیح. اصل کانسیپٹ یہ ہے کھانا بنایا آپ نے اس پہ کچھ پرانے پاک وغیرہ پڑھا اور کسی جو پہلے فوت ہو چکے ہیں ان کو عیسال ثواب کر دیا हुँ. اگر وہ عام آدمی ہے تو اس کا نام فاتحہ رکھ دیا جاتا ہے हुँ. اگر کوئی بزرگ وغیرہ ہوتے ہیں تو اسی کا نام نیاز رکھ دیا جاتا ہے صحیح. تو یہ عیسال ثواب کی صورت ہے قرآن اللہ کی رضا کے لیے پڑھا جاتا ہے کھانا اللہ کی رضا کے لیے کھلایا جاتا ہے قصد یہ ہوتا ہے اس کا ثواب خلا کو پہنچ جائے so, ابھی کہتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کی نیاز ہے تو اللہ بے نیاز ہے so, so. تو اب یہ بے نیاز میں جو معنی لے رہے ہیں وہ کچھ اور, مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا اور اور معنی ہے یہ نیاز آ رہے ہیں بالکل ہی لے رہے دب آتے ہیں سے اعظم کے کہتے ہیں بعض لوگ چراغ جلاتے ہیں کونہ مخصوص کر دیتے ہیں اس میں پردہ وغیرہ لگاتے ہیں تو یہ اصل میں اس شخص کے عمل کا جو قصد اور ارادہ ہے اس پر موقوف ہوگا یہ اس سے پوچھا جائے آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں وہ اپنی لوجک بتائے گا آپ کو اس کی پھر ہم شرح حیثیت آپ کو بتائیں گے ورنہ اس کی بھر اسلام میں کوئی شرح حیثیت ایسی نہیں ہے کہ اس کا چراغ دلانا کوئی باعث فضیلت ہو یا صاحب مزار کے لیے جس بزرگ کا آپ چراغ دلا رہے ہیں ان کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہو یا کوئی کونا منسوب کرنا یہ کوئی باعث ثواب ہو اس قسم کا کو کوئی معاملہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص ایک کر رہا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا کو نظریہ تو اس کے ذہن میں ہوگا صحیح. وہ آپ پرٹیکولر نظریہ بیان کریں گے تو انشاءاللہ اس کو ہم شرح حکم آف ضرور بیان کریں گے صحیح. دوسرے ملک میں غیر مسلم کنٹری میں پولیس کی جاب کرنے کو کسی نے ناجائز کہا جس نے بھی کہا بالکل غلط کہا جو ان کے سوال تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے انہوں نے یہ جملہ بھی کہا تھا کہ وہاں نماز وغیرہ کی بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے so, تو پولیس کی جاب فی نسی کوئی ممنوع نہیں ہے so, تو وہاں کی کیوں یہاں کی کیوں ممنوع نہیں ہوگی تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے پولیس کی جاب بالکل کر سکتے ہیں جائز کام کریں گے تو اس کا پیسہ بالکل جائز ہوگا so, ایک بھائی نے کہا کہ یہ کھڑے ہو کر جو سلام پڑھتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے so, یہ اصل میں قرآن پاک کی آیت پر عمل ہے <له> قرآن میں اللہ نے شاد فرما انَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََتاہ صنبی بےکلّ تبارک و کے فرشتے ان نب کریم صلی اللہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں یا یامن صلی اللہ وسلم و تسلیمہ اے ایمان والو تم بھی ان نبی کریم صلی اللّہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو صحیح یہاں پہ دیکھیں دو چیزوں کا حکم ہے درود اور سلام हुँ. لیکن جب درود کا ذکر فرمایا تو بغیر تاکید کے ہے صحیح لیکن جب سلام کا ذکر فرمایا تو اس میں تاکید ہے لغوی اعتبار سے جس کی وضاحت عوام کے لیے کو ضروری نہیں ہے وہ سلم و تسلیمہ بیان فرمایا یہ مزدور ہے اور جب فیل کے بعد اسی کا مزدر آتا ہے تو تاکید کا فائدہ دیتا हुँ. ہے اسی لیے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں خوب سلام پڑھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود اور سلام کا حکم دیا اب اگر کوئی جمعے کی نماز کے بعد پڑھ رہا ہے اجتماعی طور پر کھڑے ہو کر ادب سے پڑھ رہا ہے تو چونکہ اس آیت میں کوئی کنڈیشن نہیں لگائی گئی کہ کھڑے ہو پڑھو پہ مت پڑھنا بیٹھ کے پڑھو اجتماعی طور پر مت پڑھنا انفرادی طور پر پڑھو نہیں ہے تو ہم بھی اس کو عام رکھیں گے اور جو بھی درود السلام پڑ رہا ہوگا اسی آیت کے تحت اس کو لے کر آئیں گے تو اس نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ یہ ہی کہتے ہیں کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں یہ خیال بالکل غلط ہے ایسا نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باعطائے الہی جہاں چاہیں کائنات میں تشریف لے جا سکتے ہیں لیکن اگر کہیں سلام پڑھا جا رہا ہے یا ناتیہ مافل ہے اس میں ضرور تشریف لاتے ہیں یہ قول کسی عالم کا نہیں ہے اگر آنا چاہیں تو اللہ کے عطا سے تشریف لا سکتے ہیں ان کو تصرف کا اختیار حاصل ہے اس پر بھی بہت سارے دلائل ہیں ہمارے پاس کی قلت کی وجہ پہ ہم نہیں بیان کر رہے لیکن یہ نظریہ نہیں ہوتا کہ نبی کریم آ گئے ہیں کھڑو کا سلام پڑھ لیا جائے یہ نظریہ ایسا نہیں, ہوتا نہیں ہے ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے نے کہا کہ نبی کریم ایک عام انسان کی طرح ہے جس پہ بہرحال آپ نے اچھی وضاحت فرمائی تھی ہمارے نبی کریم بشر ضرور ہیں اس کا کو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہر نبی بشر ہے اور یہ قرآن سے ثابت ہے اس کا انکار کرنا کفر ہے آدمی کافر ہو جائے گا لیکن بشریت میں بھی کافی مقامات ہوتے ہیں والد صاحب بھی تو ہمارے ایک بشر ہی ہیں لیکن والد میں اور اولاد کے اندر فرق یہ سب سمجھتے ہیں ماں بھی تو ایک بشر ہے ماں کو کوئی بھی نہیں کہتا وہ ہماری طرح ایک عام انسان ہے ماں کا مرتبہ اعلی ہے تو جو سید المبیا جو خود اپنے بارے میں تحدیث نعمت کے طور پہ بحکم الہی اشاد فرمائے کہ انا الاولین والآخرین میں پہلے والوں کا بھی سردار ہوں بعد میں آنے والوں کا بھی سردار ہوں हुँ. وہ ایک عام انسان کیسے ہو سکتا ہے صحیح. ہماری طرح کیسے ہو سکتا ہے یہ یہ بیان فرمایا کہ میں بہن نے کہا تھا کہ نماز میں رکت بھول جاتی ہوں تو انہوں نے خود اپنے ذہن سے ایک مسئلہ نکالا کہ ایک رقب ادا کر کے اور آخر میں شردت صاحب کر لیتی ہوں یہ, غیار... یہ غلط خیال ہے کبھی اگر آپ رقب بھول جائیں اگر یہ زندگی کا پہلا واقعہ ہے تو نماز توڑ دیجیے ٹھیک ہے اور دوبارہ نماز پڑھیں اگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رکعتیں بھول جاتے ہیں یا اکثر ایسا ہو, جا, ہو جاتا ہے تو اب نماز توڑنے کا حکم نہیں بلکہ اپنے دل سے سوال کریں کتنی رکعتیں ہوئی تھیں اگر دل کسی ایک رکعت کی تعداد پر جم جائے کہ ہاں دو ہی ہوئی ہیں ٹھیک ہے, ہے تین ہوئی ہیں یاد آ جائے تو پھر کچھ بھی نہیں آپ جاری رکھیں اسی کے مطابق صدر صاحب نہیں ہوگا لیکن اگر تجز کا عالم ہے پتہ نہیں دو ہی کہ تین ہوئی ہیں تو پھر کم والی کو اختیار کرتے ہیں ٹھیک ہے دو تین میں اختلاف دو کو اختیار کریں اور آخر میں سجدہ صاف کریں گے یہ جو خود ساختہ ہے کہ جمعۃ الوداع میں اثر کے سے پہلے ظہر اور اثر کے درمیان یہ بعض اثر کے بعد پڑھتے ہیں اگر چار نفل پڑھ لیے جائیں تو زندگی بھر کی قضا ادا ہو جاتی ہے یہ بالکل خورافات ہے بالکل غلط ہے اور یہ بدت سیاح اس کو قرار دیا ہے علماء نے صحیح اور یہ بعض میں نے ایسی بھی دیکھے ہیں بھی سارے عوام میں سے بعض جہلہ ایسے ہیں جو باقاعدہ اس کی جماعت کرواتے ہیں <laughs> میں نے یہاں تک ملازم کیا ہے باقاعدہ وہ باقاعدہ فارمولہ طے کر لیا فارمولہ طے کر, کر لیا کہ آجا جی پیچھے کھڑا ہو جاؤ بھر بھر ساتھ بھر ساتھ محبصر محبصر محبصر محبصر سبق پڑیں گے پکسے <laughs> کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم لوٹ رہے ہیں پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم سابری کے ساتھ ایک کال شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کریں السلام علیکم لائن میرا خیال ڈراپ ہو گئی مفتی صاحب سوالوں کے جوابات دے رہے تھے جی مفتی صاحب دیکھیے بھائی نے کوششن کیا کہ کوئی شخص جو شاہد علم تھے ان سے کوئی غلط فیل سرزد ہو گیا تو انہوں نے پنچایت میں معافی وغیرہ مانگ لی ہے اب وہ امامت کر رہے ہیں تو ان کی امامت کی شرح ہے صرف کیا ہے دیکھیے شرح اصول تو یہی ہے کہ جب کوئی شخص صدقے دل سے تائب ہو جائے تو ہم اس کی توبہ کو ہم بھی مان تسلیم کریں اور اسے دوبارہ اس گناہ پر آر نہ دلائیں हुँ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس سے وہ خطہ فرزد ہو اور پھر وہ اس پر توبہ کر لے हुँ. اگر کوئی اسی خطا پہ اس کو شرمندہ کرے آر دلائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص آر دلانے والے کو اس میں مبتلا کر دے گا یہ بہت سخت وعید ہے لہٰذا اس لحاظ سے تو ان کا ادب اور احترام ہونا چاہیے لیکن یہ بھی فقہ نے شرعی اصول ایک بیان فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی برائی کے ساتھ منسوب ہو چکا ہو تو عموماً لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں قلبی لحاظ سے کوفسی محسوس کرتے جا. ہیں لہٰذا پھر ایسے امام کی نماز کو مکرو تنظی قرار دیا ہے हुँ گناہ हुँ تو نہیں نماز ہو جائے گی پڑھنے والے گناہ گار نہیں ہوں گے لیکن شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے ان عالم صاحب اگر وہ سن رہے ہوں بالفال تو برا محسوس نہ کریں کیونکہ شرع اصول ہے انہیں چاہیے کسی اور علاقے میں شفٹ ہو جائے جہاں پر یہ واقعہ معلوم نہ ہو تاکہ یہاں کے لوگ بھی کوفت کے شکار نہ ہوں اور ان کو بھی کسی بھی لحاظ سے بعد میں شرمندے وغیرہ کا سامنا نہ کرنا اور پڑے ایسے है. واقعے سے بھی پرہیز کریں ایسے واقعے سے تو لازم پرہیز کرنا ہوگا ہر شخص کو یہ پھر وہ دینی شخص کے ساتھ ہی مخصوص نہیں سب کے لیے جتنے کالجز یونیورسٹیز میں یہ معاملات ہونے اللہ تعالیٰ سب کو ہی سب مطلب اس کے نجات عطا آردو فرمائے آردو یہ بھائی نے کوشچن کیا ڈاکٹر ہیں غالباً کہ یہ یورپ کنٹریز میں سے کسی کنٹری میں ہیں اور کہتے ہیں کہ فیمیل کو بھی ہمیں چیک کرنا پڑتا ہے حالت روزہ میں اور مختلف حالتیں ہوتی ہیں تو روزے میں وہ فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا تو حتی امکان کوشش یہی کرنی چاہیے کہ حالت روزہ میں اس قسم کے آفاظ سے پرہیز کرنے کی کوشش, کرنے کی کوشش کرنے کی. لیکن بھارت روزہ پہ اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا روزہ مکمل ہو جائے گا ہاں اس کی نورانیت میں تھوڑی بہت کمی ہوگی فوقان نے سراہتا اجازت دی ہے کہ اگر کوئی فیمل ڈاکٹر نہیل کو چیک کر سکے تو اس میں شرم کو حرج نہیں یہ قرآن پڑھنا نہیں کہلائے گا اور اس کا جواز ہے صحیح بھائی،, بھائی،, بھائی نے کہا میرا دل میں چار سال زکوات دینے کو اگلے سال اگر میں زکوات دے دوں تو اگر یہ ادائیگی پر قادر ہے تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کو فقہ نے گناہ قرار دیا ہے تو اس لیے فوراً سے پیشتر اسے سال ادا فرمائیں یہ بھائی نے کہا کہ میں نماز میں بہت غلط قسم کے خیالات آ جاتے ہیں تو کیا ہم نماز کو توڑ دیں تو ہر نہ توڑیں کیونکہ یہ خیالات ایک شیطان کی طرف سے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور آزمائش اور بطور امتحان ہم پر مسلط کیا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ساری زندگی میں ایسی نماز کا ارادہ کر لیں کہ جس میں کوئی وسف ہی نہ آئے کب پڑھیں گے پھر کس طرح پڑھیں گے کتنی نمازیں توڑیں گے وہ تو ڈالے گا اس لیے نماز کو جاری رکھیں اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کھانے پر مکھیاں آئیں تو مکھیاں اڑائی جاتی ہیں کھانا نہیں چھوڑا جاتا یاد نماز بھی نہ چھوڑے نماز پڑھتے رہیں یہ کہتے ہیں یہ نماز پڑھ کے کوئی ہم اور کوئی چیز پڑھ لیں تو یہاں نماز آپ جاری رکھیں نماز پڑھنے سے پہلے آپ یہ کر لیں کہ اعوذ باللہ میں نے شیطان اور پڑھیں اور اپنے بائیں جانیں تین مرتبہ تھو تھو تھو کر دیں تھوکیں گے نہیں یہ قرض کرے میں شیطان پر تھوکتا ہوں تو انشاءاللہ شیطان دور ہو جائے گا بہن نے کہا کہ حالت حیض میں تصویر پکڑ کر درود یا آیت وغیرہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں تو پہلی بات تو یہ کہ حالت حیض کوئی ایسی حالت نہیں ہے کہ چھٹ کر کسی اور چیز کو لگے یہ کوئی گندگی حقیقی نہیں ہوتی لہٰذا تصدیق میں کوئی گندگی منتقل نہیں ہوگی پکڑ سکتی ہیں حالت حیض میں ہر قسم کا ذکر کلی کرنے کے بعد بالکل جائز ہے کوئی کراہت نہیں صرف آیت کے پڑھنے میں جیسے میں نے ابھی ارض کیا اختلاف ہے کہ قرآن کو قرآن کی نیت سے پڑھنا اس حالت میں یہ گنا ہوگا اس سے بچیں باقی سب کام ہو سکتے ہیں سجدہ یہ کہتی ہیں ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں تو آلم سجداد یہ سردا شکر فرما رہی ہیں تو سجدہ شکر کے لیے بھی وضو کو واجب قرار دیا ہے سجدہ تلاوت کے لیے بھی اور یہ ابھی وضو کی اہل نہیں ہے تو سجدہ وغیرہ نہ کریں ٹھیک ہم ویسی سجدے میں جا کے اسے دعا مانگتے ہیں عام اس میں سرجے میں گر کے دعا مانگ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ایک سوال کیا کہ مصیبت جو ہے یہ آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے یا ہمارے گناہوں کا ببال ہوتا ہے हुँ. قرآن کی تعلیم تو یہ دونوں ہی ہیں بعض اگر اللہ نے یہ بیر فرمایا کہ جو تم پر مصیبت آتی ہے تمہارے امال کا نتیجہ ہے اور کہیں یہ بیان فرمایا کہ ہم تمہیں مختلف چیزوں کی کمی سے آزمائش میں مبتلا کریں گے لیکن انسان کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے جب بھی مصیبت آئے اسے اپنی شامت اعمال تصور کرتے ہوئے اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور پھر اس کو اللہ کی آزمائش تصور کریں یہ بھائی نے کہا میں سو کلومیٹر تقریبا تقریباً روزانہ ہی جاتا ہوں تو کیا قصر نماز پڑھوں گا تو جی ہاں جیسے آپ شہر کی حدود سے باہر نکلیں گے چونکہ 92 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ رکھنے والا جیسی شہر کی حدود سے باہر نکلتا ہے مسافر ہو جاتا ہے تو آپ بھی ہو جائیں گے اب اگر وہاں جا کے آپ اسٹے کرتے ہیں تو پھر یہ دیکھا جائے گا اسٹے کتنے دن کا ہے اگر پندرہ دن یا اس سے زیادہ آپ قیام کرتے ہیں تو تو آپ پوری نماز پڑھیں گے اگر پندرہ دن اس سے کم ہے تو قفر کریں گے پھر جماعت اور انفرادیت کا حکم یہ ہوتا ہے جماعت میں اگر آپ مقامی امام کے پیچھے پڑ رہے ہیں تو چاہے حالت سفر میں ہو پوری ہی پڑیں گے انفرادی طور پر یہ تمام اصول آپ کو پیش اندر رکھنے ہوں گے جو ہم نے عرض کیا آخری سوال یہ جی ہے یہ کہتے ہیں کہ پلاٹ بیچنے کی نیت سے ہم نے رکھے ہیں تو کیا ہر سال زکات بنتی رہے گی یا جب سیل کریں گے تب وہ ہر سال زکات بنے گی صحیح کیونکہ ہر سال مال تجارت ہے اور زمین کی قیمتیں ہر سال اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں سوئی اس سال کے اینڈ میں دیکھیں گے زمین کی جو موجودہ قیمت ہے اس کا اعتبار کر کے آپ زکات نکالیں اگلے سال جو موجودہ قیمت اس زمانے میں ہوگی اس کے حساب سے زکات نکالیں صحیح ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور کہاں سے کال کریں السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں جی ڈاکٹر طاہر محمود بول رہا ہوں پاکستان جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے سوال یہ ہے کہ آیا اگر دو مرد عورت نکاح کے جو کلمات ہیں وہ پڑھ کر اجاد و قبول کر لیں हुँ. اور اس کے بعد مرد جو ہے وہ صرف وہ جو نقاح فارم ہوتا ہے نکاح نہ اس پر سائن کر دے باقی کسی گواہ کے سائن نہ ہو نہ ولی کے سائن ہوں اور نہ بھی اس وقت نکاح جس کا موجود ہو تو آیا شرعی اور قانونی طور پر وہ نکاح جو ہے وہ حلال ہوگا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال امر سات اور ہے السلام علیکم السلام علیکم لائن غالباً ڈراپ ہو گئی ہے مفتی صاحب پرٹیکولر چیزوں کی طرف اگر ہم آ جائیں تو کچھ چیزیں ڈسکس ہو جائیں جو بہت زیادہ بدت کہی جاتی ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ان میں سے کون سی چیزیں بدت ہیں اور کون سی نہیں ہے مزارات کے لیے بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ مزارات کو پختہ کرنا یہ بدت ہے اور یہ غلط کام ہے یہ نہیں کرنا چاہیے تو سرکار کے دور میں نہیں ہوتا تھا اول تو یہ کہ بدت ہے اور اگر ہے تو اچھی ہے یا بری ہے ہاں دیکھیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے قبروں کو پختہ, کرنے سے بنا پختہ بنانے سے منع کیا تھا اور خاص کر کے اس کو بلند بنانے سے اس دور میں جس طریقے سے قبریں بنائی جاتی تھی کچھی مٹی سے پھر اس کے بعد اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی بلکہ اسی دور میں نبی کریم علیہ السلام کے دور کے بعد بھی اور بعض اوقات ان ادوار میں بھی علاقوں کو دیکھا جاتا ہے کیسے علاقے ہیں دیہاتی علاقے ہیں بارش کا پانی ہے ایک تو ضرورت تقاضا کرتی ہے کہ قبر ختم ہی نہ ہو جائے اور دوسرا پھر ہم اپنی شہری زندگی میں دیکھتے ہیں یہاں پر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ قبر جو ہے وہ ایک قبر کو کچھ عرصے کے بعد دیکھیں گے اس میں دوسرا مردہ دفنا دیا جاتا ہے تیسرا دفنا دیا جاتا ہے تو باقاعدہ ایک ایسے انداز سے بنا لی جاتی ہے کہ یہ پتہ چلے کہ فلاں کی قبر یہاں پر موجود ہے اچھری دوسری بات تو سمجھ یہ تو رہا قبر کا مسئلہ پھر قبر ہم عام آدمی کی قبر کو قبر کہتے ہیں اگر کوئی اولیاء کرام ہو تو مزار کہتے ہیں مزار کا مطلب ہوتا ہے زیارت کا یعنی آنے وہاں پہ لوگ زیارت کے لیے آئے اولیا کرام سے ان کا قرب حاصل کر کے برکت حاصل کرے تو آنے والوں کے لیے اہتمام کرنا تو اس میں ہم اس نیت کو دیکھیں گے کس لیے انہوں نے یہ بنایا ہے وہ اہتمام کرنے کے لیے کہ جو لوگ آتے ہیں ان کے اہتمام میں یا اللہ تعالی کے ولی کی یہ قبر اس ہے تفصیلی بات کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم لوٹ رہے ہیں تام دے پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ سے ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام Hello. جی کال کہاں سے بول رہی کہاں سے ہیلو میں کینیڈا سے بول رہی ہوں جی جی فرمائیے ہاں میرا کوشچن ہے کہ لوگ اکثر اختیاری سے بلا کے روزہ کھول لیں اور پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر بات چیت میں وقت نکل جاتا ہے تراجی ہو جاتی ہے تو اس دفعہ ہم سوچیں کہ جب وہ لوگ بلاتے ہیں تو ہم منع کر دیتے ہیں کہ ہماری تراوی میں سوچیے تو ہم آ نہیں سکتے نا گھر پر ہی روزہ کھول کے مسجد سے لے جائیں گے ٹھیک ہے کیا یہ مناسب ہے کہ لوگوں کی دعوت کو منع کر کرنا اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا بازارات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو میں دیکھے بارش تو اس وقت بھی ہوتی تھی تو ایک بارش کی ایک وجہ تو سمجھ میں نہیں آتی کہ بارش تو اس وقت بھی ہوتی تھی آج بھی ہوتی ہے مزارات زیارت ظاہری بات ہے اس وقت بھی ایسے لوگ تھے جو مثال کرتا ہوں صاحب نے بالکل صحیح بیان فرمایا اس میں تھوڑی سی میں ایڈنگ اور کر دیتا ہوں کہ مسئلہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قبروں کی حرمت کا لحاظ رکھا جاتا تھا اس کی باقاعدہ نبی کریم نے تعلیم دی ہے سرکار نے فرمایا قبر میں پاؤں رکھنا بالکل ایسا ہے جیسے کسی بھی غیر سنگارے پر وہ کم از کم یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو فقہاں ہیں علماء ہیں اولیاں ہیں ان کی قبور کو اس انداز سے کر دیا جائے کہ لوگ اس کو دیکھ کر سمجھ جائیں کہ کسی صاحب علم کی قبر ہے تو بے تعظیمی سے محفوظ ہو جائیں صحیح اس کے لیے انہوں نے ایک کبا بنانے کی اجازت دے دی کبا جس کو ہم یہ عمارت کس دور کی بات ہے یہ دور تقریباً تابعین کے بعد یہ شروع ہو گیا تھا اچھا اور تابعین کے زمانے میں بھی یہ شروع ہو گیا تھا لیکن اتنا زیادہ عام نہیں تھا اس کے بعد سے یہ شروع ہوا اور اسی دور میں مختلف صحابہ کرام اور تابعین کی بالکل خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارکہ کو ہجرے میں آپ کی قبر مبارکہ تھی سائیڈ میں عمارت تھی باقاعدہ باقاعدہ یسنی کہ عمارت کو گرا دیا گیا گجرے کو دیوانی گرا دی گئی ہوں کہ نہیں جی عمارت بنانا تو بالکل منع تھا نبی کریم نے منع فرمایا تو ان عمارتوں دیوار کو گرا دیا جائے تو ابھی بھی قائم ہے آج تک قائم ہے آج بھی مزار مبارک موجود ہے تو یہ پھر اس تعظیم قبر کی نیت اور قبا بنانے کی اس لیے بھی اجازت دے دی کیونکہ علما اور فکہ کی قبور ہر زمانے میں لوگوں کا مرجے بنتی رہی ہیں ایک وجہ تو یہ ہوگی ایک کون شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام میں انڈیا سے بولتا ہوں احمدآباد شاہم فرمائیے جی آپ سب کو میرا سلام بہت بہت سلام وعلیکم السلام ہلو جی جی فرمائیے آپ کی آواز آ رہی ہے مولانا اکمل صاحب یہ ہم سب ہندوستان میں دیں گے تو سنگ کیا ہوں گی جو تفصیل میں رکھی ہوئی ہے اچھا آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا اکناد شامل کرتے ہیں پھر اس گفتگو کو انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے نازیم بہت اہم ٹاپک پر گفتگو جاری ہے